پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اورے ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا